چڑی آد نمبر ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے، ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول خدل قبل ہر رسول افعماتا او کوتیلہ ان قلب تم یہ مومنین کے لیے تمبی ہے میدان عود میں حضرت مصب ابن عمیر جو علمبردار بھی تھے وہ جب شہید ہوئے تو ان کی شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مشابه تھی تو شیطان نے پورے میدان میں یہ آواز لگا دی کوتے کوتےلا محمد کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں مسلمان یہ خبر سن کے بد دل ہوئے ہمتیں ہار بیٹھے کہ اب لڑنے کا بعض کے پاؤں اکھڑ گئے اور کچھ مشرقین سے سلو کی سوچنے لگے ادھر منافقین نے جو کچھ ابھی لشکر میں موجود تھے اس افواہ سے فائدہ اٹھایا اور بعض ضعیف ایمان مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو تم اپنے سابقہ دین میں آ جاؤ جو مضبوط ایمان کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا رب تو زندہ ہے آؤ اسی مقصد کے لیے اور اسی مشن کے لیے جان دے دیں جس مشن کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تو اس موقع پر یہ آیت اتری نہیں ہے محمد مگر رسول ہیں الہ تو نہیں ہے کہ ان پر موت نہیں آئے گی تو ان کی موت کی اطلاع سن کر اتنے بد دل ہونے کا آخر کیا مقصد تھا قد خلط من قبل ہر رسول آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے افعماتا کیا پس اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی لیں او کوتیلہ یا آپ کو شہید کر دیا جائے ان قلب تم اللہ تو تم پلٹ جاؤ گے ایڑیوں کے بل یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو گے ومین قلب اعلیٰ آ کے بھائی اور جو کوئی پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل اور اس نے دین اسلام سے رو گردانی کر لی تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اللہ بدلہ دے گا الشاکرین ماننے والوں کو شکر گزار لوگوں کو غلط بمانا مزہ ہے تمام مفسرین نے یہی معنی کیا مرزوں نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کی موت پر دلیل بنایا کہ آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے یعنی انتقال کر گئے خلط خلو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا مذہب کے معنی میں ہوتا ہے ویزا خلو الاشیاتی نہم ویژلو علی کم الامل کل ہم نے پڑھا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ کا استثناء یہاں سے کیسے کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر موت ہی مراد ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کا استثناء ہم ایسے کریں گے کہ سورت رات میں ایک آیت آتی ہے روسولم من قبلک وجعلنا لہم ازوا جزر یتن ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی جب کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی ان کی اولاد بھی نہیں تھی تو جس طرح اس آیت سے حضرت عیسیٰ کو استثناء حاصل ہوگا اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ مستثنا ہوں گے دوسری بات جو لوگ ماتا اور موت کے لفظ کو انبیاء کے لیے معیوب یا گستاخی اور بے ادبی پر محمول کرتے ہیں وہ اس آیت پہ غور کریں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا افاہم ماتا اور حضرت سید صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو پہلا خطبہ مسجد نبوی میں دیا تھا اور آپ کی موت کا اعلان کیا تھا تو اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا تھا ماکانل نفسنتموت اللہ بزن اللہ یہ ترغیب الجہاد ہے جی موت کے خوف سے جہاد ترک نہ کرو موت تو ہر حال میں آئے گی نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے کتاب معجن لکھا ہوا ہے معج ایک وقت مقرر ہر ایک کی موت کا وہ میورس ثوابط دنیا اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں تیر انداز دستہ کے فیل پر ہلکی سی تاریز ہے جی جنہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا تھا وہ یور ثواب الخرہ اور جو چاہتا ہے بدلہ آخرت کا ہم اسے اس میں سے عطا کرتے ہیں اور ہم ثواب دیں گے بدلہ دیں گے احسان ماننے والوں کو وکائی من نبی یہ ما قبل کا تتمہ ہے جی وہ جو ترغیب ال جہاد آیت میں ہوئی اس کا یہ تتمہ ہے پہلی قوموں کے مومنین ان کے عزم و استقلال کو دیکھو اور کتنے نبی تھے یا بہت سارے نبی ہیں قاتل تلاما ربیون کے لڑے اس نبی کے ساتھ ہو کر ربی یون کثیر بہت سارے رب والے فما بہالو پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری یا بزدل دل نہیں ہوئے لما تو انہوں نے پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وہ اور کمزور نہیں ہوئے سست نہیں ہوئے وہ اور دشمن کے آگے جھکے بھی نہیں سلو کے لیے یا ان کا دین قبول کرنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ڈالے واللہ یحب یب اور اللہ محبت کرتا ہے ڈٹ جانے والے لوگوں سے مصیبتوں پر دکھوں پر صبر کرتے ہیں اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں وما ماکا نولم اور نہیں تھی بات ان کی وہ جب کفار کے مقابلے میں لڑتے تھے پہلی امتوں کے لوگ نہیں تھی بات ان کی مگر یہ کہ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش امرنا اور جو انہیں بھی بخش دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر وہ یہ دعائیں بھی مانگتے تھے ڈٹ بھی جاتے تھے لڑتے تھے اور ہمارے سامنے گڑ گڑاتے تھے فعطاحم اللہ و ثوابت دنیا پھر عطا کیا ان کو اللہ نے بدلا دنیا کا اجابت دعا ہے جی ان کی دعا قبول ہوئی دنیا کا بدلا کیا ہے فتح نصرت الہی مال غنیمت حسن ثوابل آخرہ اور خوب ہے بدلہ آخرت کا وب المزینہ آ منو یہ متعلق ہے جی جہاد کے ساتھ جہاد سے جی چرا کے کفار کے ساتھ سلو نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ جہاد کرنا اللہ تمہیں غلبہ دے گا ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا شریکین کے بارے میں بلاتے اور یا اللہ زین کفر اسے مراد جنہوں نے مسلمانوں سے عود کے دن کہا تھا اپنے آبائی دین میں آ جاؤ اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے تو اگر تم بات مانو گے کافروں کی تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل یعنی کفر کی طرف فتن کا خاسرین بس تم جا پڑو گے نقصان میں بل اللہ مولا مولاکم بلکہ اللہ ہے تمہارا مددگار ڈٹے رہو وہ خیر الناس بہترین مدد کرنے والا ہے کفروبا وعدہ نسرت ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روپ بما اشرق باللہ اس وجہ سے کہ وہ کافر شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ ما ان چیزوں کو لم یونزل بھی بہی اے بے معبودیتی ہی کہ جن چیزوں کی معبودیت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری یہ القائے روب کا واقعہ عن میدان اود میں پیش آیا جی جب مسلمانوں کے پاؤں حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے حملے سے اکھڑ گئے تو نبی پاک نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں اللہ نے وہ آواز تمام مسلمانوں تک پہنچ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ تو وہ ارد گرد جمع ہو گئے اس وقت مشرقین کے دلوں پر اس قدر روپ چھایا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس کی طرف اشارہ ہے جی وہ ماہ واہ منار ٹھکانا ان کا آگ ہے اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا مشرقین کا ولا کا سادا کا کم اللہ سوال شبہ جو تھا اس کا تفصیلی جواب جی شبہ یہ تھا اگر یہ سچے ہوتے تو میدان عہد میں ان کو شکست کیوں ہوتی اور اتنا نقصان کیوں ہوتا تفسیر مدارک نے لکھا کہ شاید بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آیا کہ اللہ نے جس نصرت کا اور جس مدد کا اور جس فتح کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کیوں نہیں آئی تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات اللہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا جی کہ اود میں کیوں اٹھانی پر فرمایا والا کا سادا کا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نہ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے بیز نہیں اے توفیقی کی ہی کاٹنے سے مراد قتل کرنا ہے یعنی ہم نے اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیا تھا فشیل تم یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی و تنازع تم فی اور تم نے جھگڑا کیا حکم میں یعنی امرے نبی میں کچھ نے کہا اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا یہ درہ چھوڑ کے میدان میں آنا چاہیے جہاں سارے مسلمان ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہیں اور مالے غنیمت لوٹ رہے ہیں وہ سی تم آخر کار تم نے نافرمانی فرمانی کی امر رسول کی ممباد ما ارا کم ماں تو بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ چیز ماتحبون کیا ہے جی مسلمانوں کی فتح کفار کی شکست من کو میوری دنیا کچھ تم میں سے وہ تھے جو دنیا یعنی مال غنیمت کے پیچھے لگے درا چھوڑنے والوں کے لیے زجر ہے جی اگر وہ درا نہ چھوڑتے تو مال غنیمت میں سے انہیں وہی حصہ ملنا تھا جو بعد میں ملا ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے مال غنیمت زیادہ حاصل کر لیا تو اسے زیادہ حصہ ملے گا وہ تو حصہ مقرر تھا لیکن اللہ نے اس کے باوجود تاریخ کی جی بم ان کو میورید کچھ تم میں سے وہ ہیں جو آخرت چاہتے تھے سما سارا فکم پھر پھیر دیا تم کو ان سے یعنی تمہارا رخ پھیر دیا. دشمنوں کی طرف سے تمہارا رخ پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے لے یب تالیا کم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے یقین کے سامنے جلیل کرنے کے لیے نہیں تھا مراد ابتدا اور آزمائش تھی ولاکد عفان کو اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا درا چھوڑنے والوں اور میدان چھوڑنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان جی و اللہ حو المؤمنین اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مومنوں پر استعد جب تم بھاگتے ہوئے چڑے جا رہے تھے یعنی وادیوں میں پہاڑیوں پر ولہ تلگون آدن اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے تم کسی ایک کو بھی ور رسول ید روح اور رسول تمہیں آواز لگا رہا تھا تمہارے پیچھے سے فاساب کم غمم بے پھر پہنچا تم کو غم بدلے غم کے غم من قتل و حضیمت کا غم بے غم من نبی پاک کی پریشانی جو مسلمانوں کی نبی پاک کو غم پہنچانے کی پاداش میں تم کو رنج دیا یعنی وقتی شکست لے کئی لا تحزنو تا کہ تم غم نہ کرو الاما فات کم اس چیز پر جو ہاتھ سے نکل گئی ولا ماں اساب اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی مفسرین نے اس کو اصاب سے متعلق کیا ہے جی لے کئی لاکھوں لیکن اس طرح مفہوم غیر مرتبت ہو جاتا ہے جی غم کی غذا غم تو ہو سکتی ہے غم کی غذا عدم غم کیسے ہو سکتی پہنچا تم کو غم پر غم تاکہ تم غم نہ کرو یہ تو بالکل کوئی معنی سمجھ نہیں آتا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا متعلق معذوف ہے اے خ بیرو بے مزکور یہ اخ بیرو بے مزکور یہ ساری باتیں جو آ رہے ہیں پہلی تمام زجریں تمام مذکورہ واقعات یہ جتنی باتیں ہم تمہیں اوت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس بات پر جو تمہیں پہنچی واللہ اللہ اللہ تمہارے آل سے خبر مان ضل بعد غم آمنت اضال مغلوبی پھر اتاری اللہ نے تم پر اطمینان کی حالت امنتن یعنی اونگ یا امن بخشنے والی اونگ یگشاتا اے فتم من کو اس اونگ نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو اور اس اونگ کی وجہ سے دلوں میں سارا خوف دور ہو گیا اور ساری تھکاوٹ دور ہو گئی مسلمان تازہ دم ہو گئے بتا فتم تم کو اور ایک گروہ کو تو پڑی تھی اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی اپنی جانوں کی اور ایک گروہ کو کد تم انفسوم جانوں کی نہ اسلام کی فکر نہ بانی اسلام کی فکر اجمال مفسرون اجمع المفسرون علا ان حاض طائفہ ہوم المنافکون بحر محیط، تب ان کا اتفاق ہے کہ یہ جس طائفہ کا ذکر کیا گیا اس سے منافق مراد ہے یژنون گمان کرتے تھے ناحق زنرل الجاہلیہ تھے گمان لو مثلا اللہ کسی سے مدد نصرت فتح کا وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہیں کرتا یا yeah. یہ گمان اگر مسلمان مدینے سے باہر نکل کے نہ لڑتے تو نہ مرتے نکلنا ہے نہ یہ شکویج جی. منافقین کے رویے پر کہتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے کام میں کوئی کوئی ہماری بات بھی سنے گا ہمارا مشرہ کوئی مانے گا کول میرے پیغمبر کا ان المرت اللہ اللہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے <تصفح> یہ جواب شکوا ہو گیا جی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے جو خونفی انفو سے مالا یگدوں <تصفح> چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے یقولون لع کان من امر شعن یہ وہی یخفون ہے اور یہ دوسرا شکوہ ہے اللہ نے جو بات وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اس کو بیان کر دیا جی چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو ظاہر نہیں کرتے وہ کون سی بات ہے کہتے ہیں لو کان الامل امر شعین اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا کام میں ما کتل نہ ہونا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ہم نے جو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے اگر یہ بات مان لی جاتی تو اس طرح ہمارے رشتہ دار عزیز کریبی قتل تو نہ ہوتے کون جواب شکوا فرم میرے پیغمبر لوکون تم فیبیوتے کون اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بارہ کوتے والے تو باہر نکلتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا تھا مارا جانا الا مزاج مقام قتل کی طرف مزاج قتل کی جگہ اصل میں ہوتا ہے قتل ہو کر گرنے کی جگہ وال اللہ معافی سبور کو <صدورِكو> یہ شکست کا جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا یا جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے یہ سب تاکہ آزمائے اللہ تمہارے سینوں میں آزمائش مقصود تھی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ مخلص کون ہے منافق کون ہے کو اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے دلی خیالات وسوسے وہ میل کچیل اللہ سب کچھ صاف کر دے واللہ علیم علی بزات اللہ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو انل لذین طول کو جواب ہے سوال مقدر کا منافقوں نے کہا ہم تو ٹھہرے منافق تو پھر یہ مسلمان کیوں بھاگے جواب دیا بے شک جو لوگ ہٹ گئے تھے تم میں سے یو تکل جمان جس دن لڑ پڑی تھیں دو جماعتیں دو فوجیں اوت کا دن مراد ہے جی ایک کافروں کی فوج اور ایک مسلمانوں کی فوج ان تض اللہ شیطان پھسلا دیا ان کو شیطان نے بے باز ماں کا ان کے کچھ وجہ سے یہ بے باز ماں سبو کیا ہے جی اتات رسول سے رو گردانی تیر اندازوں کا اپنے مورچے کو چھوڑنا والا قد اف اللہ انہم اور یقیناً اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے یا یو الزینہ آ منو خط اور سے محتاط رہنے کا حکم ہے جی منافقین کے لیے زجر ہے اور اس کا تعلق بھی جی موت و حیات کا مالک میں ہوں زندگی دینا اور مارنا میرے اختیار میں ہے ان لوگوں کی طرح جو جنہوں نے کفر کیا وقالو کالو لکھوانے اور کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اخوان سے مراد مذہبی بھائی یعنی وہ منافق جو سفر میں جاتے ہیں یا جنگ پہ چلے جاتے ہیں یا نس مخلص مومن کی برادری کے بھائی تھے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ نکلتے ہیں زمین میں سفر کرنے کے لیے اوکان غزن یا ہوتے ہیں جہاد میں اور وہاں انہیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں لو کانو ان دا ما ماتو اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نا تو نہ مرتے ایسا کیوں کرتے ہیں تاکہ کر دے اللہ اس بات کو افسوس ان کے دلوں میں کہ واقعی یار ہم نہ جاتے وہاں تو پھر موت نہ آتی واللہ اللہ و یمیت اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے موت ہر جگہ پہ آ جانی ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں والا ان کتل تم فی سبیل اللہ بشارت للم اور ترغیب ہے شہادت کی اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں او متم یا تم مر جاؤ اسلام کی حالت میں فلا تو غم نہ کرو یا تم من اللہ یہ جزا محضوف کی علت ہے جی اس لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور سے رحمت خیرو مما یجمعون وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں وہ جو مشرقین اکٹھی کرتے ہیں مال دولت زمینیں فصلیں ان سب سے یہ چیز بہتر ہے والم اور اگر تم مر جاؤ ایمان کی حالت میں یا تم مار دیے جاؤ لا اللہ تو شرون تو اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے سب نے وہاں اللہ کے ہاں جانا ہے اور اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا فبا رحمت من اللہ با صبیا ماں زائدہ فس اللہ کی رحمت کے سبب کی رحمت کے سبب لینتا لہوم آپ ان کو نرم دل مل گئے ہیں کود میں جن لوگوں سے لگزش ہوئی انہوں نے درا چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئے اسی کو اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم دل مل گئے ولوکن فزن اور اگر آپ ہوتے فزن تند مزاج سخت گو سخت گولیز القل سخت دل لن فزو من حولک تو وہ کبھی کے بھاگ گئے ہوتے تیرے آس پاس سے یہ آپ کی نرمی ہے ہیں ہے فان میرے پیغمبر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو بھی انہیں معاف کر دے وسط فر ان کے لیے بخشش مانگتا رہ و شاہ الامر امر اور ان سے مشورہ کر فل امرے دین کے معاملات میں یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے درا چھوڑ دیا تھا اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچی یہ اب قابل نہیں ہے کہ ان کو شورا میں شامل کیا جائے ان سے مشورہ لیا جائے نہ میرے پیغمبر ان کو شورا میں شامل کرنا فائزہ ازمتا پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں مشرے میں طے ہو جائے فتوکل اللہ تو بھروسہ کر اللہ پر بے شک اللہ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ جن صحابہ نے درہ چھوڑا تھا انہوں نے دانستن علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جی. یعنی نیتن اراد تن نافرمانی نہیں کی اجتحاد تھا اتحاد دس صحابہ کا اتحاد یہ تھا کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا ہمیں فتح یا شکست درہ نہیں چھوڑنا بس اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے چالیس کا اتحاد یہ تھا کہ آپ نے یہ جملے ذرا سختی کے ساتھ یہاں کھڑے رہیں اس لیے آپ نے استعمال کیے تھے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ بس یہیں کھڑے رہو فتح ہو گئی ہے وہ بھاگ گئے تو اب یہاں کھڑے ہونے کا مقصد ہو کوئی اجتہاد تھا اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی اور اس میں مجتحد کو اکیلا ثواب ملتا ہے جی اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا اور بڑی تاکیدی الفاظ سے ماف کیا والا ماضی پر یہ داخل ہو تو قسم کا معنی ہوتا ہے پھر نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ بھی معاف کریں آپ کو تکلیف پہنچی تھی آپ کا چچا شہید ہوا جسم کے بارہ ٹکڑے ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے آپ کا دانت مبارک زخمی ہوا سر مبارک پھٹ گیا آپ ایک گڑے میں گر گئے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچی آپ بھی معاف کر دیں اس کے بعد تقریباً سات سال نبی پاکستان دنیا رہے آپ یقین کریں کسی محفل میں میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کی اس غلطی کا کبھی ذکر بھی نہیں کی کبھی انہیں شرمندگی دلائی ہو کبھی اس کا تذکرہ کیا ہو آپ نے نہیں ذکر کیا میں یہاں ایک جملہ کہنا کہتا رہتا ہوں وہی جملہ کہنا چاہتا ہوں آبا نے سور کیا تھا اللہ کا کہ اللہ کے دین کا نقصان ہو گیا یا صحابہ نے کسور کیا تھا نبی پاک کا کہ ان کی وجہ سے نبی پاک کو تکلیف پہنچی جن کا صحابہ نے قصور کیا تھا ان دونوں نے ان کو معاف کر دیا ہے تمہارا تو صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کیا تم انہیں معاف کیوں نہیں کرتے تم ان کی غلطیاں کیوں گنواتے ہو تم ان کرتے کی ہو تم ان پر تان کیوں کرتے ہو تو صحابہ کے لیے یہ بڑی عظمت کی آتے ہیں جی اور ان صحابہ کے لیے جن سے وہ اتحادی غلطی ہوئی تھی ان جی اے ینسر کم اللہ فلاغا میرے خطبات بندیالوی کی جو ساتویں جلد ہے وہ اسی موضوع پر ہے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں میں نے تین سو تیرہ آیتیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں ش کی اور میری جو پہلی دو خطبے ہیں ایک یا دو خطبے پر ہیں کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا وہ تنقید سے ماورا ہیں ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یہ بحث نہیں ہو سکتی انہیں عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے عمل کے ترازو پہ اس لیے نہیں تولنا کہ انہیں صحابیت کا درجہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا جب یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال سے بحث ہو نہیں ہو سکتی ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے عالم پیر ولی مفسر، محدث فقی، مفتی ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی این سرکم اللہ فلا غالب بلکم رو سخن بسو مومنین ازالہ حسرت مغلوبیت بڑے پریشان تھے نا صحابہ کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا اور ہمارے ساتھ کیا بن گیا اللہ نے فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا نا فلا غالب الکم تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا جیسے بدر میں کی یخ کم اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا جیسے عہد میں منز اللہ یونس رکم میں تو کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد یعنی کوئی نہیں کر سکتا استفاہ انکاری ہے ولی تو علمنون مومن اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو ماں کان لے نبی زجر مفصری نے لکھا کہ بدر کی جو غنیمت تھی اس میں ایک چادر یا یجبا غائب تھا تو بعض منافقوں نے نبی پاک پر الزام لگا دیا کہ یہ چادر بڑی خوبصورت تھی یا جبہ بڑا قیمتی تھا آپ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا جی کسی نبی کو لائق نہیں یغ اللہ کہ وہ خیانت کریں وہ میں یغل یا طبی ماں غلّہ یومل اور جو بھی خیانت کرے گا نا کوئی چیز چھپائے گا لے آئے گا اس خیانت والی چیز کو قیامت کے دن وہ اس کی پیٹ پر لدی ہوئی ہوگی وہ چیز چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ کوئی مکان ہے پلاٹ ہے کپڑے ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے پھر پورا لگایا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پہ یہاں زو... <تضح> <تضح> سے معلوم ہوا کہ یہ جن لوگوں نے خیانت کا الزام لگایا یہ بھی تو کلمہ گوئی تھے نا یعنی بھی آپ کے پیچھے پڑتے تھے گائے بگائے شریک ہوتے تھے اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن نبی پاک انل ہیں کرتے پر بھی خیانت کا الزام لگا دیا تو اگر آج بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے نادان علماء کے متعلق آئمہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرانا وطیرہ ہے خصیت ہے ایک امام کی